اور بولے ہرگز نہ چیورنا اپنی خداؤں کو اور ہرگز نہ چیورنا ودو اور سوا اور یغوس اور ایوق اور نصر کو